سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا تیسرے پارے کا یہ نوا رکو ہے سورہ آل عمران قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر تین ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی نائن ہے یہ مدنی صورت ہے یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے اس میں دو سو آیتیں اور بیس رقو ہیں اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ دنیائے عیسائیت میں سے ساٹھ وہ افراد سکسٹی وہ افراد کہ جو دنیا عیسائیت میں سردار سمجھے جاتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ نجران کا وقت تھا اس وقت نجران دنیا عیسائیت کا مرکز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان عیسائیوں نے مناظرہ کیا تو ان کے جواب میں سورہ علی عمران کی تقریباً اسی آیتیں نازل ہوئیں علی عمران کا ترجمہ ہے عمران کی اولاد اور عمران حضرت مریم کے والد ہیں علی عمران سے مراد عمران کی اولاد میں حضرت مریم ہیں اور پھر حضرت مریم کے بیٹے اللہ تعالی کے مبارک رسول حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الف لام مین حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحیو ہمیشہ, ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا القیوم تمام کی زندگیوں کو قائم کرنے والا ہے نزل اللہ نے نازل کیا علیکل کل کتاب آپ پر اس کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ قلعی یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے وہ ان زلد اور اللہ نے تو اور انجیل کو نازل فرمایا مِن قَبْلُ قُرْآنِ پاک سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ انلفر اور اللہ نے فرقان کو نازل فرمایا فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دے فرقان فرق کرنے والی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو امام جلال الدین سیوتی الشافعی شاف علیہ کی کتاب الخصائص القبرا اس کو اردو ترجمہ بھی ملتا ہے جس میں آپ نے حضول کے معجزاد کو جمع فرمایا ان الذین کا بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ لہم عذاب ان شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے اللہ عزیز قوم اور اللہ عزیز ہے غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے ظلم قوم بدلہ لینے والا ہے وہ اگر عذاب دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے گرفت اور عذاب سے نہیں بچا سکتی ان اللہ یکفا علی شعی انفل اردی بے شک زمین میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ولافِ سما اور آسمان میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہو سب رکم فل ارحام کئی فیشا وہی ذات ہے جس نے ماؤ کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائی کئی فیشا جیسا اس نے چاہا اللہ تعالیٰ کی شان کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا اب تو سائنس اس بات کو ماننے لگی ہے اور وہ ریسرچ کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں مشہور تھا کہ ایک شکل کے کئی لوگ ہوتے ہیں اب تو سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی شکل دوسرے انسان کی کاپی نہیں ہے ہر ایک کی شکل میں فرق ہے ہاں مشابہت ہو سکتی ہے شکل ملتی جلتی ہو سکتی ہے لیکن فرق ضرور ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں دو ہونٹ ہیں یعنی چہرے کی آزا وہی ہیں مگر آپ ذرا غور تو کریں اللہ تعالی کا احسان اور کرم دیکھیں سب کی شکلیں الگ الگ بنائی گئی اگر سب کی شکلیں ایک ہوتی ہیں تو کتنا مشکل ہوتا اور پھر یہ تو شکل کا معاملہ ہے آج کل سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ انگلیوں کے جو پرنٹ ہیں فنگر پرنٹ اللہ تعالی کی شان کسی شخص کی انگلی کا نشان دوسرے شخص کی انگلی کے نشان سے نہیں ملتا اب تو ایئرپورٹ پر کمپیوٹر کے سامنے آنکھ رکھی جاتی ہے اور وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں آنکھ کے اندر پائے جانے والے خانے اور اس کے رنگ اور اس پر سائنسی تحقیق ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ہر انسان کی آنکھ کے اندر جس طرح کے رنگ پائے جاتے ہیں اور جس طرح کے کھانے پائے جاتے ہیں ہر انسان کی آنکھ دوسرے انسان کی آنکھ سے مختلف ہے اور یہ آنکھ اور یہ فنگر پرنٹ تو بڑی بات ہے ہمارا خون کا ایک کترہ گرتا ہے اس میں سینکڑوں سیلس ہوتے ہیں خلیے ہوتے ہیں ایک خون کے قطرے میں سینکڑوں سیلس ہیں تو ایک سیل کے اندر ڈی این اے ہے اور آج دنیا اس پر متفق ہے اللہ تعالی کی شان ہے ہر انسان کے سیل میں پایا جانے والا ڈی این اے دوسرے شخص سے مختلف ہے یہاں تک کہ اگر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور وہ ریزا ریزا ہو جائے تب بھی یورپ میں اور امریکہ میں جب لوگوں کی شناخت کی جاتی ہے ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے تو اس کا ڈی این اے نوٹ کر لیتے ہیں اب اس کا ایک لاش کا ایک ذرہ بھی مل جائے تو اس سے وہ میچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ مرنے والا کون ہے یہ کس نے بنایا ہو سب ارحم کئی فیشا وہی ذات جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کئی فیشا جیسا وہ چاہے لا اللہ ہوزیز الحکیم وہی معبود ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے اس رب کو چھوڑ کر جو بتوں کی پوجا کرے یا اس رب کی نافرمانی فرمانی کرے کس قدر نادان ہے کتاب امین وہی یہ ذات جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا آیات و آیاتم محکمات اس کتاب میں کچھ آیتیں محکمات ہیں محکمات کے معنی جن کے معنی واضح ہیں جو احکام کی آیتیں ہیں جنہیں حالات اور حرام جائز ناجائز کا ذکر ہے ہن ام کتاب یہ آیات محکمات کتاب کی اصل ہیں وہ اوخار متشابات اور کچھ آیتیں متشابیہات ہیں متشابات کے معنی وہ آئےتے جن کے معنی ہم نہیں جانتے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے ف عمل فی قلو زئی غن بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑھا پن ہے فیتو نشابہ من ہوب تل فتنا وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسی کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ابتغاء الفتن تھی فتنا پھیلانے کے لیے مقصد کوئی اچھا نہیں لوگوں کو گمراہ کرنا مقصد ہے وب تو اور اپنی پسند کے معنی تلاش کرنے کے لیے من مانیا کرتے ہیں وما یعلم اللہ آیات متشاب کے معنی اللہ ہی جانتا ہے ہاں اللہ اپنی عطا سے اپنے نیک بندوں کو القا فرماتا ہے اور راس خون اف اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں راسک علم کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین میں دور تک ہوتی ہیں اور ایک وہ درخت ہوتا ہے جیسے کیلے کا درخت کہ جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو راسک علم سے مراد وہ علماء ہیں کہ ان کا علم ان کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہے اور وہ علم کی گہرائی تک پہنچے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یا وہ نیک لوگ کہتے ہیں آ منا ہم اس پر ایمان لائے آیت متشابیات پر بھی ایمان لائے آیت محکمات پر بھی ایمان لائے کل من عند ربنا نام یہ تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں وما اللہ الباب اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی عقل مند بنا دے اور نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نیک لوگ فی العلم علم میں پختہ لوگ کیا کہتے ہیں بڑی پیاری دعا ہے اب نا لا تو اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت فرمانا اے اللہ تو ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرما و حبلا نام دن کا رہما اور اپنے پاس سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرما ان کا انتل و بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے اس آیت میں ایمان کی فکر کا ذہن ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے ہدایت تو دے دی اب اس ہدایت پر استقامت دے دے ہمارے دل ٹیڑے نہ ہو یہ استقامت المان ایمان ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نیک بندے اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں آپ تو جس کی طرف اشارہ کر دیں اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے آپ جس کو کہہ دیں کہ وہ جنتی ہے تو وہ قطعی جنتی ہے لیکن ہماری تعلیم کے لیے حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے اللہ مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے سبت قلبی علی دینک اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما آئیے ہم بھی یہ دعا کر لیتے ہیں مقلی مقلب القلوب سب قلبی علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما ایمان کی سلامتی کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ہمیں سکھائی اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ کبھی کبھی آپ اس طرح دعا کرتے اللہ قلوبنا بنا الاطف اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارا دل تیری عبادت کی طرف پھیر دے یہ بھی دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے اے مالک و مولا یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما ربنا بنا جامع ناس اے پروردگار بے شک تو لوگوں کو جمع فرمائے گا یوم اللہ رئی وفی اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ان لاخلی بے شک اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا کافر لوگ اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے اور غرور و تکبر میں مبتلا تھے ان لوگوں کی مذمت کی گئی